فلا و ربی کا پس نہیں تیرے رب کی قسم لا وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے مومن نہیں ہو سکتے حتیٰ, یو کا حتیٰ کہ وہ کچھ کو فیصلہ کرنے والا مان لیں فی فیما شاہجہارہ بینا اس چیز میں جرم کے درمیان جھگڑا ہے سما پھر لا یجیدو فی انفوسی نہ ہو پائیں اپنے دلوں میں حارا جنگ کوئی تنگی تنگیم تسلیما اور وہ اس کو تسلیم کر لیں پوری طرح سے دل و جان سے گزشتہ درس میں اس عائد کے بارے میں بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پر کسی بھی شخص کے مومن ہونے کے لیے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 کہ انسانی بشری تقاضے سے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو اور درست بات کوئی اور ہو لیکن مجھے جو درست لگی وہ میں نے اپنا دی یعنی اپنے موقف کو درست سمجھے درست مانے لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ وہ مسئلہ اجتہادی ہے واضح دلیل اور نس پر موجود نہیں ہے تو اس کو محتمل نیل بھی مانے تو پھر اس کے لیے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 مسلمان نے کہا نہیں ہم یہ فیصلہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عن سے کروائیں گے کیونکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ یہود کے بارے میں بڑے سخت گیر موقف کے حامل تھے تو ان کے پاس گئے فیصلہ کروانے کے لیے مقدمہ رکھا مسلمان نے اپنا تو یہودی نے کہا کہ عمر فیصلہ کرنے سے پہلے میری ایک بات سن لو کہ اس کے بارے میں فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں میرے حق میں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے گئے اور گھر سے انہوں نے تلوار اٹھائی اور مسلمان کی گردن اڑا دی تو اب مسئلہ بن گیا جی مسلمان کو قتل کیا لہذا تھا کس حسن قتل کیا جائے گا تو اللہ نے یہ اعتراض کر دی یہ بڑا بڑھا چڑھا کے اور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 اپنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اے زبیر اپنے باغ کو اتنا پانی دو کہ کناروں تک آ جائے وہ جو بننے بنے ہوتے ہیں وہاں تک پورا بھر جائے اس کے بعد پھر پانی چھوڑنا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا پورا حق دیا اصل حق یہی بنتا ہے کہ پہلے جس کی زمین ہے وہ اپنا پوری اچھی طرح سے اپنی کھیتی کو سیراب کرے اس کے بعد آگے چھوڑے انصاری کی درخواست پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو تھوڑا سا تو لگا رہے بدر آ جائے تھے چھاڑ دے پھر بار نہیں وہ اس پہ بھی رانی نہ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ پھکی رام بھائی کے لیے آپ رقص دے رہے ہیں تو آپ نے پھر اس کو پورا حق دیا اور اس پر اللہ سبحانا ہوا نے یہ آیت نازل کی خلاب اور ربی کا لائی یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے اندر موجود ہے تو یہ اس کا شان نظول ہے وہ جو گردہ اڑانے والا واقعہ ذکر کرتے ہیں وہ واقعہ خود ہی اڑا ہوا ہے ماردے سے بلو انا قطب علیہ انکتلو انفوسا کم اب خروجو من داری کم ما فا اللہ کلیل اور اگر بے شک ہم واقعی ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو اب من مندیاری تم یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ ما فعلو اللہ قلیل من ہوں تو یہ کام ان میں سے بہت تھوڑے ہی کرتے ہم فعلو ما یو آلو ہی اور اگر وہ واقعی اس پر عمل کرتے جو انہیں نصیحت کی جاتی ہے لاکانا خی اللہ تو ان کے لیے بہتر ہوتا و اشد اور زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہوتا اس آیت کا تعلق بھی منافعین سے ہے اس میں انہیں اخلاص اور ترک نفاق کی ترغیب دی گئی ہے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 کسی طرح سے ہمیں کچھ بھی نہ کرنا پڑے اور اگر کہیں ان کو اللہ تعالی اپنی جانے ہلاک کرنے اور اپنے گھر چھوڑنے کا حکم دے اور اللہ کا یہ حکم مان لیں تو ان کے لیے یہ بات بہت بہتر ہے اس کے ان کا نفاق ختم ہو جائے گا وہ اشدا تصویتا اور ثابت قدمی کے لیے بھی یہ بات بڑی بہترین ہے وہ عید اللہ اور اگر یہ کام کر لیں وہ انہیں قتال کا جانے لوٹانے کا گھروں سے نکلنے کا حکم دیا جائے اور یہ مان لیں ایک تو یہ ان کے لیے بہتر اور زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہوگا اور دوسرا وہ عید اللہ عطینا اجرن تو اس وقت ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیں گے وَلَا هَدَيْنَاهُمْ سِغَاقًا مُسْتَقِيمًا اور ہم انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دیں گے سیدھے راستے پر چلائیں گے وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے فَأُولَائِكَ مُعَلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ تو وہ یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا من نبی نبیوں میں سے و صدیقینہ اور صدیقوں میں سے و اور شہیدوں میں سے و صالحین اور صالحین میں سے وہ حاصونا کا رفیقہ اور یہ ساتھی ہونے کے اعتبار سے بہت اچھے ہیں یعنی اچھے ساتھی ہیں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 ارفع درجات پر نہیں پہنچ سکتا کہ نبیوں والا صدیقوں والا شہیدوں والا اس کو درجہ اور رتبا ملے لیکن اخلاص کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتاج کی وجہ سے ان کو یہ درجہ ملے گا کہ وہ انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کے ساتھ ہو جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المر مورانم احبا بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے محبت اور اطاعت یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں اگر اطاعت نہ ہو تو محبت کا دعوی جھوٹا ہے اور اگر اطاعت ہو لیکن محبت نہ ہو تو پھر وہ اتات حقیقی نہیں بلکہ دکھلاوے کے لیے بات مانتا ہے کوئی لیکن جس کی مانتا ہے اس سے محبت نہیں تو وہ مانتا ہے دکھلاوے کے لیے محبت اور اطاعت یہ لازم و ملزوم ہے پنائی ہوتی اللہ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے دکھلاوے کے لیے نہیں محبت کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھ کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس کا کہا مانے تو پھر, <تصفيق> من پھر نبی صدیقین شہدا صالح پھر نبیوں صدیقوں شہداء اور صالحین کا اس کو ساتھ ملے گا نبیین جین تمام تر نبیا مراد ہیں اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ سگے عنہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کہا مانگ لو کیا مانگتے ہو کہتے ہیں اسل کا مورا کا فل جنا میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی نفسی کا بکثرت تو زیادہ سے زیادہ سجدے کر کے میری مدد کر مطلب زیادہ نوافل پڑھ زیادہ عبادت کر تاکہ تو میرے ساتھ ہو سیدہ مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت صحیح بخاری کے اندر ہے کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنما کے ساتھ ہوں گا کیونکہ اگرچہ میں نے اعمال ان جیسے نہیں ہیں میرے لیکن میں ان سے محبت رکھتا ہوں ان سے محبت رکھنے کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ مجھے روزے محشر ان کا ساتھ نصیب ہوگا صدیق یہ مبالغے کا سیگا ہے اور اس امت میں صدیق سگے دن ابو رضی اللہ تعالی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت تصدیق کی جب سبھی ان کو جٹلا رہے تھے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 ابل پیرا پر ہونے والا ہو اور اس کی تصدیق کرنے والا اور شہداء یہ جو جہاد فی سب اللہ میں مارکے میں قتل ہوتے ہیں صالحین اس سے تمام تر صالحین مراد ہیں نیک لوگ وہ کا الفیقہ اور یہ ساتھی ہونے کے اعتبار سے بہت اچھے ہیں الفضل من اللہ یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے وقفہ بلّہ علیماں اور اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے سب کچھ جاننے والا خوب جاننے والا ماشاء اللہ اللہ